وشر الأمور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل ضلالة في النار فعوذ باللہ السمیع لليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقد خلقنا الانسان في احسن تکبیل محترم بھائیو اور دوستو نوجوان ساتھیو یہ صورت تین کی ایک آئے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت بڑے انعام اور فدر و کرم کا ذکر کیا ہے کہ لقد خلقنا نل فی احسن تقوی انسان کو بہترین شکل صورت اور بہترین انداز پر ہم نے پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ان انعامات کے بارے میں سوال کرے گا اور اللہ رب العالمین کا دوسرا فضل و کرم یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی شکل و صورت دینے کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی بیماری کوئی آفت کوئی مصیبت جسم پر آتی ہے تو اللہ حرب العالمین نے اس کے لیے اس صحت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اس بیماری اور اس پریشانی کے دور کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے نبی رہس طرح شاہ سماتے بھاضر اللہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اللہ پیدا کرتا ہے لیکن بیماری ہی کے چلتے اللہ العالمین اس کا علاج اور اس کی دوا بھی پیدا کرتا ہے اس فرمایا اعباد اللہ اللہ کے تم علاج اور معالجہ کیا کرو بیماری اگر تمہارے تمہیں لگ گئی ہے کوئی کسی قسم کی تو صحت کا باقی رکھنا ضروری ہے پورے اسلام کا دار و مدار پانچ چیزوں پر ہے جس میں ایک ہے دین کی حفاظت اور دوسرے نمبر پر انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے دوستوں اپنے جان کی حفاظت جان کی حفاظت دین کی حفاظت یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب اپنے بہت سارے انعامات کے بارے میں سوال کرے گا تو اللہ رب العالمین صحت اور تندرستی کے بارے میں سوال کرے گا رب العالمین نے فرمایا ہم میں سے ہر انسان یہ احتیاط رکھتا ہوگا تم اے لوگوں قیامت کے دن جب تمہیں قبر سے ہم اٹھائیں گے اور حشر کے میدان میں آؤ گے تو اللہ کا فرماتے ہیں سم بلا تشنا یمن علنعیم ہم اپنے سامنے کھڑے کر لینے کے بعد تم سے اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے سیدمار القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اس آیت کی تفصیل کیا اور آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمائے لوگو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے سم ملا تُصعنا یعمۂ دین النعیم ہم قیامت کے دن تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو کون سی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کریں گے کہتے ہیں صحت البن آسمان انسان کی صحت اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی جو دی ہے صحت کے بارے میں سوال کریں گے یہ اِن آنکھیں جو اللہ نے دیکھنے کے لائق بنایا ہے اور ان قانون کام کو جو سننے کے لائق بنایا ہے یہ قیامت کے دن عظیم ترین سوالوں میں سے ہوگا اتنے اہم سوالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تاکیب کے ساتھ کمار میں تذکرہ کیا فرمایا تم بالا کچھ ان میں دن ان تمہاری تمہارا بدن ہم نے صحت دیا آنکھ دیکھنے کے لائق بنایا ان کانوں کو ہم نے سننے کے لائق بنایا ذرا بتاؤ دو چیزوں کا سوال ہے نمبر ایک ان کے ان کی تم نے حفاظت کتنی کی نمبر دو ان کا استعمال تم نے کہاں کہاں کیا رب العالمین نے میرشا روایا ان نما ول وسوا و لولا یہ کانا مسولہ اے میرے بندو یاد رکھنا ان نسنا یہ دیکھنے کی طاقت رکھنے والی ہم نے تمہارے لیے تم کو آپ دیا ہے سننے کی طاقت رکھنے والا ہم نے تمہیں تین دیا ہے اور سوچنے سمجھنے اور غور فکر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہم نے تم کو دل دیا ہے ان تین نعمتوں کا تسکرہ کیا ان شاء اللہ بل کو آنا کلانا نو مسونا قیامت کے دن تم سے ان تینوں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا حرکت امرا رضی اللہ سے امام فرملی سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ ان مگر اس طواف سامنے ساتھ روانہ ہیں ان اول ما یسالو بھی من النعیم اے کون اے کون انم نسخت بدنك ونورجت من المائل بار إن اول ما یسالو یسالو العبد یوملقیامت من النعیم اللہ تعالی نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دیا ہیں کہ وائل تو نعمت ہم نے اتنی نعمتیں تم پر چھا ہیں کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے نعمت کو شمار نہیں کر سکتا لیکن ان تمام اربوں خربوں کروڑوں نعمتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دو نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا ان نول معروش ان نول و معروس عبد العمر قیامتیں ملنگائی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا پہلا سوال ہوگا علم نسخے بدنہ تھا ہم نے تمہیں صحت مند جسم کا کیا تھا بتا اس صحت کی تو نے کتنی حفاظت کیا اور اس صحت کو تو نے کہاں کہاں استعمال کیا اس صحت کو استعمال کر کے ہماری رضا جنت حاصل کرنے کے لیے کتنے تو نے امال کی سب سے پہلے سوال کروڑوں نعمتوں میں اللہ بتانا صحت کے بارے میں کرے گا ان کا دوسرا سوال ہوگا میرے بندی دل بھر میں پچاسوں مرتبہ تجھے پیاس رکھتی تھی میں نے کنڈے پانی کا انتظام کیا تھا سارا بتا پچاسوں مرتبہ تو نے پانی استعمال کیا یہ رب کا تو نے شکر کتنا ادا کیا اور اس میری نعمت کی تو نے حفاظت کتنی کی ہے دوستوں عالمین نے یہ صحت کو تندرستی جو بتاتی ہے صحت مند جس یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے ہر بیماری ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے بچنا یہ محفوظ رہنا یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت جو قرار دیا ہے دوستو وہ صحت کی نعمت ہے آفیت کی نعمت ہے اے اسی لیے حضرت عباس بن عبد المخترف حضرت اللہ تعالیٰ ہو حضرت فماتے ہی اے میرے محبوب چچا جان یاد رکھنا ان ایمان کے بعد ایمان کے بعد توحید اور اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جو تم کو دیتا ہے آپ کو دیتا ہے وہ آفیت ہر انسان فلاں سے آفتوں سے بیماریوں سے ہر قسم کے نقصان سے آفیت میں رہے میں سن رہے ایمان ہمارے سب سے بڑی نعمت ہے ہم تمام مسلمانوں کا خریدا دو ہے نمبر ایک اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو صحت اور آفیت کو محفوظ رکھیں اور باقی رکھنے کی ہر کوشش کریں اکورانہ اللہ بنوا گئی الحمد لله وقفاء وسلام للعباد الذين اصطفروا اما برد محترم هيد سهل مسلمك حديثه عليه الصلاة والسلام اپنی امت کو خطاب کرتے ہی نصیحت کرتے ہوئے ایک بہت عظیم ترین نصیحت کی ہے وہ یہ ہے اہرشت انا ما ناماً فوکا انا ما فوکا اے میرے امتی جو تمہیں فائدے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اہرشت انا ما فوکا دین میں دنیا میں تمہارے جان میں تمہارے مال میں تمہاری صحت میں جو بھی تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو اس چیز کا بڑا لکھنا اور اسے استعمال کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنا الحمدللہ ایک عرصے دراز سے اس بیماری وبا میں جو طرح طرح سے مقررہ تھے اللہ رب العادمی نے کچھ بندوں کو بندو تو ہدایت کیا جیسے آپ نے حدیث سنی اللہ تعالی کوئی بیماری نادر کرتا ہے تو بیماری کے ساتھ اس کی اس کا علاج بھی ناول کرتا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وہ علم الانسان کے تحت اس کا بیماری کا علاج نکالتے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت سارے فضل و کرم میں سے اہل علم اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بیماری کے بھی علاج کے لیے کچھ دوائیں اور کچھ اور چیزیں ایجاد کرنے کی توفیق رسی فرمائی ہے حکومت نے انتظام کام کیا ہے احتیاطی پہلو اور تدبیر اختیار کرنے کے تحت ہر تری امکان لوگوں کو چاہیے ان تدابیر اختیار کرے علاج ہے دوائیں ہیں تیس اچھی ہوتی ہیں جس سے بھی ہماری صحت برقرار رہے یا ہماری بیماری دور ہو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ہی مناسب ہے انہیں میں سے وہ ہے جو آج کل ایک ٹی کا ویکسین کے نام پر نکالا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس علاج کو اور اس ٹیكے کو پوری دنیا سے کے لیے صحت اور آپ کا ذریعہ ساری مصیبتیں ساری برائیں آنے والی بیماریاں اور جن کو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم تمام ساتھیوں ان کو آسک فرمائے ہم کوشش کریں اس کو استعمال کرنے کی ناما تھا جو تمہیں فائدے والی چیز ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم قمل کی توفیقر سے فرمائے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کہا کہ شیخ خلیفہ اللہ اور ان کے ان کے ساتھیوں آوان اللہ تعالیٰ ہے ان کی حفاظت فرما ہر بلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے کہ نشار خان شیخ سلطان حفیظ اللہ کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھ لے ارحا دالمین ان حقاط سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ایستے کام چل رہا امتحاسوں کو روک لے جس میں آپ کا تہر ہے آپ کی ناراضگی ہے اور اللہ رب العظمین اور وہ امریک کے لیے نقصان اور سکارے کا باعث بنتا ہے ان ملکوں کو امن کا تہوارہ بنا دے جتنے مسلم ملک ہیں اللہ رب العالمین ہر مسلم ملک کے کام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعمال کی تو پی نصیب کمائی انہیں قوم کے لیے اسلام کے لیے ملن کے لیے اور قوم کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ بنائی سارے مسلمان ملکوں کو گہارہ بنا دی اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں تھے وہاں کے مچھلی والے مسلمانوں کی جان کی عزت کی عزت کی عصمت کی, کی حفاظت فرما اللہ محمد اول من مسلم اول مسلمان عباد اللہ رحمۃ اللہ ابرحسان قرما الشاعر والمنكر والمحجد إيذكم لعلكم تبترون وذكروا الله يذكركم وذكرواه يستجب لكم وذكروا الله تعالى الله ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پر آگے ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے